حفظ اللہ کی ایک ویڈیو کلپ لوگوں نے ہمارے پاس بھیجی جس میں شیخ محترم نے یہ بات بیان کیا ہے کہ کی سینے پر ہاتھ بادھنا ہے اور یہودیوں کی صفت ہے جب یہ ویڈیو کلپ آئی تو ہمارے جو اخوان ہیں دوست احباب ہیں انہیں اس بات سے کافی تشویش ہوئی اور اس کا جواب دینے کا اصرار کیا لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کی دیگر مصروفیات رہتی ہیں اور پھر ہم نے محسوس کیا کہ ہر مسئلے کا جواب نہیں دیا جاتا ہے جہاں تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے تو یہ ثابت شدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں اس کے تعلق سے مروی ہیں لہٰذا ہر مسئلے کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن دیکھا یہ گیا کہ یاران باصفا کی طرف سے اس مسئلے کو خوب اچھالا گیا اور آج بھی سوشل میڈیا پر فیس بک پر اس ویڈیو کلپ کا ترجمہ کر کر کے مختلف زبانوں میں اس کی پبلسٹی کی جا رہی ہے اور یہ اندر ہی اندر وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے والا مسئلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے اور اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ وہ لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں تو پھر ساتھیوں کا اصرار بڑھ گیا کہ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیے اور اس کا علمی جائزہ لیتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہیے اسی مناسبت سے آج کی یہ کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی الزام ہوتا ہے کہ جب سعودی عرب کے کسی عالم دین کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن جب وہی مسئلہ کسی اور مسلک کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے تو سب اس کا جواب دیتے ہیں تو اس الزام سے بچتے ہوئے بچنے کے لیے بھی کیونکہ سب سے بڑا حق ہوتا ہے شیخ کی شخصیت بہت معروف ہے علمی شخصیت ہے لیکن حق سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے لہٰذا شیخ کا ادب اور احترام اور شیخ کا بھی یہی مناج ہے کہ حق بات کہی جائے اور ادب اور احترام کے دائرے میں لہذا اس مسئلے میں کیا صحیح ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نماز کے موضوع پر اب تک میرے علم کے مطابق سب سے بہترین اور معتمد اور مستند کتاب اس دور کے عظیم مجدد فقی علامہ محدث محمد ناص الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو تین جلدوں میں ہے اور یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے اور یہ اصل صفت و صلاطی نبی من تقبیر علیہ تسلیم کام نہ کا تراہا یہ کتاب ہے شیخ محترم کی اور میری پوری گفتگو اسی کتاب سے ہوگی صرف میری زبان ہے اور باتیں پوری کی پوری ہے امام علام رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں کیونکہ اس موضوع پر اتنی مستند کتاب آج تک نہیں لکھی گئی اور اس موضوع کو سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے کو بھی بڑی تحقیق کے ساتھ امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے جس پر کچھ مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اردو داں طبقے کے سامنے میں ان کی تحقیق کو خلاصے کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں اور جس سے بات واضح ہو جائے گی کی سینے پر ہاتھ باندھا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آئیے موضوع کی طرف امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر دو سو پندرہ اس کے اندر عنوان قائم کیا ود عما علیہ صدر یعنی دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی وہ کان یاد وحما علیہ کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے اس کے بعد حاشے میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں ہاد لدی صبط وسلم یہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ولم يثبت اور اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے وہ فی احادیث اور اس مسئلے میں چند احادیث ہیں چند حدیث ہیں پہلی حدیث وائل بن حجر کی ہے ان نح نبی صلی اللہ علیہ وسلم يد یمین ہومالی ود احما اللہ صدری ہی, صدر ہی کہ انہوں نے اللہ کے وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھا پھر کہتے ہیں کہ صدیش کی تخریج الشیخ نے تاریخ اسفان میں کی ہے اور نے کی ہے مؤمل بن اسماعیل علی صوری عناصب بن قلع ہے سے اور پھر فرماتے وحاد اسناد الرجا الحق یہ اس صنعت کے تمام رجال السقا ہیں ہاں معمل بن اسماعیل متکلم فی ہیں لے سو ہی کہ ان کی ان کے حفظ میں کچھ کمی تھی اور تقریب کے اندر ہے تقریب یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے تقریب التہذیب کہ صدوقن کن سع الحفظ یعنی سدوق یہ سچے ہیں لیکن حبز کے اندر کچھ گڑبڑی ہے کچھ کمی ہے پھر کہتے ہیں کہ امام بیخی نے ایک دوسرے طریق سے وائل سے اس حدیث کو بیان کیا ہے لیکن اس کی صنعت ضعیف ہے اور اس حدیث کو حافظ نصب الراع کے اندر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے روا ابن خزیمہ فی صحیح ابن خزیمہ نے اس کو اپنے صحیح کے اندر عوائد کیا پھر آگے چل کر فرماتے ہیں حدیس کی, کی تقیبیت اس دوسرے حدیث سے ہوتی ہوں کیا دوسری حدیث ہے وہ اما اخرجو احمد جو امام محمد نے جو بیان کیا جس کی تقریر کی ہے اور پھر انہوں نے صنعت بیان کیا کہ حدس یہ بن سعید ان سفیان حدسما ان قبی صح بن حلب ان ابی قال ربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عنصہ رہی کہ حلب رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے وہ رائے تو ہو اور میں نے ان کو دیکھا يدو يدو حاد ہی علا صدر ہی کی اپنے اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے تھے يحيا يحيا جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے صفت بیان کی علیمنا فوق مفسل کی داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مفسل کے اوپر مفسل کہتے ہیں کلائی کو یعنی اس کے اوپر اس کو کلائی کہا جاتا ہے اس کو رسق بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے وحاذہ اسناد حسن الترمذی اور اس سند کی امام ترمذی نے تحسین کی ہے کما تقدم جیسا کی گزر چکا وہ رجالہ رجال المسلم رجال اس حدیث کے جو رجال ہیں مسلم کے رجال ہیں غیر قبیصہ ہذه اس قبیصہ کی علاوہ یعنی جو قبیصہ بن حلوب ہیں ان کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی رجال ہیں کے اندر روات ہیں وہ سب کے سب امام مسلم کے راوی ہیں فقال اب المدینی والنسائی نس امام نے اور امام نسری نے ان کے بارے میں کہا ہے مجہول کہ ان کے بارے میں قبیصہ کے بارے میں الاول اور اب المدین نے سماک کی سماک کے علاوہ کسی اور نے ان سے روایت نہیں کیا ہے وقال اجلی اور امام اجلی نے فرمایا ان کے بارے میں تابعی ہیں اور سکا ہیں ہو ابن حبان فی ثق فسط اور ابن حبان نے سقات کے اندر ان کو ذکر کیا ہے ما تصحیح حدیث اور ان کی حدیث کی تصحیح کے ساتھ ساتھ یعنی حدیث کی تصحیح کی ہے اور ان کو سقات میں ذکر کیا اپنی کتاب سقات کے اندر کما قال زہبی جیسا کہ امام زہابی نے فرمایا وہ پھر تقریب اور تقریب کے اندر ہے تقریب یعنی ابن حضر کی کتاب تقریب و مقبول یعنی یہ مقبول روات میں سے مقبول راوی ہیں وہ یشہد الحو اور اس کی شہادت اس حدیث سے ہوتی ہے یعنی یہ حدیث جو آنے والی ہے اس حدیث کی شاہد وہ کیا حدیث ہے گویا کہ تیسری حدیث مصنف یہاں بیان کر رہے ہیں مام المانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث جو تھی وائل بن حجر کی دوسری حدیث حلوب رضی اللہ عنہ کی اب تیسری حدیث جو ہے جو تاویس تاؤس سے مرسل ہے اس کو بیان کر رہے ہیں قال ابو داود حدثنا ابو حدثنا حدسنا یعنی ابن حمید ان سلیمان بن موس ان تاؤس کال رسول اللہ صدن تاؤس فرماتے ہیں کہ کی تاؤس کیا ہے یہ ہیں ہے اللہ کے صحلہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے اپنے سینے پر دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے وہ وفی صلاح اور وہ نماز کے اندر ہوتے تھے سلاد کے اندر وہ مرسل الجعید وہ فرماتے مام رحمۃ اللہ علیہ. یہ مرسل سند ہے لیکن جئیید ہے رجالهم كلهم وثقوم اس کے سارے کے سارے رجال موثق ہیں یعنی ان کی توثیق کی گئی ہے ویم بقین کون حجت عند الجمیع اور مناسب یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے نزدیک یہ حدیث حجت ہونی چاہیے لانه وین کان مرسلن اس لیے کہ حدیث اگرچہ مرسل ہے فإنه قد جاء موصولا من اوجه اخرى كما رايت اگرچہ یہ روایت مرسل ہے لیکن موصول طریقے سے یہ حدیث آئی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اور یہ مرسل روایتیں جنہوں نے بیان کی لہذا گرچ یہ مرسل ہے لیکن اس کے سند کے تمام روایت فقاں ہیں اور یہ سب کے نزدیک حجت ہونی چاہیے قابل قبول ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کیونکہ اس مرسل کی شہادت اور مرسل روایتوں سے ہوتی ہے اور مرسل طریقے پر یہ موصول طریقے پر یہ مرسل روایت آئی ہوئی ہے پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اس مرسل کی بھی شواہد ہیں انہی میں سے ایک شاہد علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بارے میں فصل الربک وانحر کیا فرمایا کہ وضع یده علی ومن على وسط ایدہ الاسرا ثم وضع وضعوهما انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بیچ پر رکھا اور پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھا اخرج البیحی امام بیحیی نے اس کو اس کی تخریج کی ہے ورجالہم موثقون اور اس کے جو رجال ہیں سب کے سب کی توسیع کی گئی موثق ہیں غیر والد علی داشم الجہدری آصم الجہدری کے والد کے علاوہ اور ان کا نام العجاج البصری ہے فنی اجد منظک میں نے نہیں پایا جس نے ان کا, ان کا ذکر کیا ہو وقت کار حافظ ابن و کثیر فی تفسیر ہی لایسی انا انعلی حافظ ابن کثیر نے فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ علی سے یہ صحیح نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ امام بیخی نے ابن عباس سے بھی اسی طریقے سے روایت کیا ہے اور ان کی صنعت جو ہے تحسین کے لیے محتمل ہے یعنی تحسین کے قابل ہے کہ وہ حدیث کیا ہو اس کی صنعت حسن ہو اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور آگے باتیں کچھ بیان کی پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ مما یسحو اور دا فاد الباب حدیث و ابن سعد و حدیث واحل المتقیمان اس باب میں جو جس کا وارد کرنا صحیح ہو سکتا ہے انہی میں سے بن بنساد اور حدیث کی وائل کی حدیث ہے یعنی بن بنساد اور وائل کی حدیث کو بھی یہاں بیان کرنا صحیح ہوگا جو یہ دونوں حدیثیں گزر چکی ہیں بن بنساد کی حدیث کے الفاظ یہ وداید العمن اللہ دہر کفیل اسرا و رسغ و ساعید کہ اللہ قسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہری ہتھیلی پر اور کلائی اور اس طریقے سے سائد پر رکھا یعنی یہ جو اس حدیث کے اندر تین الفاظ آئے ہیں ایک کف کف کہتے ہیں ہتھیلی کو اندرونی حصے کو بھی اور اس کے باہری حصے کو کف کہا جاتا ہے رسغ کہتے ہیں اس کو یہ رسغ ہے رسو یہ جو کلائی اس کو رسغ کہا جاتا ہے اور اس کو گٹا بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور جو سعید ہے شاہد یہاں کلائی سے لے کر کے کوہنی تک کے حصے کو سعید کہا جاتا ہے یعنی اپنے بازو بازو ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر ذرا کا لفظ آیا تو سعید اور ذرا یہ کلائی سے لے کر کے اور یہ کوہنی تک کے حصے کو شائد بھی کہتے ہیں اور زرا بھی کہتے ہیں اور زرا کا لفظ حدیث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ جو سہل کی حدیث ہے اس کے کی الفاظ کیا ہیں کاننا کی سے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھے نماز کے اندر تو یہ دونوں حدیثیں بھی اس کے لیے دلیل ہیں پھر مصنیف فرماتے ہیں امام المائی رحمۃ اللہ علیہ فعم الطل صفی الحدیث اگر آپ یہ کہو کہ بھائی دونوں حدیثوں کے اندر ہاتھ کے رکھنے کی جگہ نہیں بیان کی گئی کہ ہاتھ رکھنا ہے صرف یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رکھتے تھے لیکن کہاں رکھتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مانن یہ چیز یہاں پر موجود ہے کیونکہ اگر آپ معنی کے لحاظ اس حدیث کی تدبی کریں گے آپ تو آپ یقینی طور پر اپنے ہاتھوں کو سینے پر آپ کو رکھنا پڑے گا یا سینے کے قریب رکھنا پڑے گا اور یہ کیسے ہوگا جب آپ اپنے ہاتھ کو جس طریقے سے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے تھیلی کے اوپر اور کلائی کے اوپر اور بازو میں رکھیں گے تو ایٹومیٹک طور پر آپ کا ہاتھ سینے ہی پر رہے گا یعنی اگر آپ اور یہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے یہ ہتھیلی ہوگی رسخ ہو گیا اور یہ سائید ہو گیا اگر ہم رکھیں گے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے تو ظاہر بات ہے یہ سینے ہی پر یہ ہاتھ ہمارا آتا ہے اس طریقے سے رسق یہاں سے لے کر کے یہاں تک کو رسک کہا جاتا ہے یہ کوہنی تک کے حصے کو اور الزد کہتے ہیں کوہنی سے لے کر کے یہاں کندھے تک کو الزد کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اور ید کہتے ہیں آپ یہ ناخون یہ کہنا اپنے ہاتھ کے شروع کے حصے سے لے کر کے کندھے تک کے تمام حصے کو یہ کہا جاتا ہے پھر اس کی الگ الگ تصنیف ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر لفظ میں اے اے کہاں ہاتھ رکھا جائے گا اس کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن اگر معنی پر آپ غور کریں گے تو یہ چیز واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اگر آپ تطبیق کریں گے تو آپ کا ہاتھ سینے ہی پر ہوگا پھر آگے بیان کرتے ہیں فصب طب عاد ان حدیثوں سے بات ثابت ہو گئی ان سنت الدین اللہ صدر کی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا وہ خلاف ہوں امداد عیف اور اس کے خلاف یا تو وہ ضعیف ہے یا تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے یعنی سینے کے علاوہ اور کہیں پر ہاتھ رکھنے یہ تو یا تو وہ ضعیف طریق سے وہ ہے یا تو اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے پھر آگے مثنی رحمۃ اللہ علیہ نے اے اے ناف کے نیچے کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے جو سرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے وہ حدیث کیا ہے وہ ضعیف ہے اور بال اتفاق ضعیف ہے تمام محدثین نے اس کی تذیف کی ہے اور صنعت کے اندر اور جو ہے اس طریقے سے اس کے اندر اضطراب بھی پایا جاتا ہے اور یہ بالاتفاق اتفاق جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے اور پھر آگے چل کر کے جو امہ کے اقوال ہیں سینے ہاتھ رکھنے کے تعلق سے اس کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے امام علم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے میں اس میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ بات ہماری لمبی ہو جائے گی اس لیے یہ سارا جو خلاصہ ہے پوری گفتگو کا وہ ہے جو شیخ نے یہاں پر آخر بیان کیا کہ کی خلاصۂ کلام یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے خلاف یا تو ضعیف یا تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو حق کا متلاشی ہے اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اگر علماء اور علماء کے اقوال نہ پیش کیے جائیں تو ان کو تصرفی نہیں ہوتی ہے چونکہ سعودی عرب کے عالم دین کا یہ فتویٰ تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھنا یہ مکرو ہے یا اس طریقے سے یہ یہودیوں کی صفت ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ سعودی عرب کے علماء ہی کے فتوے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے اور میں تین علماء کے فتوے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو دو کا تو انتقال ہو چکا ہے وفات ہو گئی ہے ایک علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علامہ ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عالم دین شیخ صالح فوجان یہ تین علماء کے فتوے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور زیادہ یعنی ہماری بات کو تقویت مل سکے امام ابن وسمی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کی نماز میں سینے پر دونوں ہاتھ رکھنے کے تعلق سے کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کی کیا سر ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو رکھنے کا کیا حکم ہے اور کیا مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حکم ودیل دل امن علیہات سننا دائنے ہاتھ کو مائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا سنت ہے سال بن شارز اللہ کی حدیث ہے اور, و... اور حدیث یہ ہے کہ کارناسی امرونا رج الحید یہ بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے دائنے ہاتھ کو مائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے نماز کے اندر امام بخاری بیان کیا ولاکن اینا یکون لیکن ہاتھ کہاں رکھا جائے گا جواب میں فرماتے ہیں اقرب الاقوال فی الو... فی ان, الوضع على ان میں سب سے صحیح قول یہ ہے یا صحیح کے قریب قول یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھا جائے گا کیوں وائر بن حضور کی حدیث ہے کہ کانید و یدھول امنہ علیہ السلام علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنہ ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے پھر آگے فرماتے ہیں کہ حدیث میں گرچے کوئی ضعف ہے لیکن دیگر حدیثوں کے مقابلے میں صحت کے زیادہ قریب ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ رہا دل پ بائیں طرف ہاتھ رکھنا اس طریقے سے بائیں طرف رکھنا تو یہ بدعت اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور رہا دونوں ہاتھوں کو سرہ کے نیچے رکھنا یہ ناف کے نیچے تو اس کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر آتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے اور وائل بن حجر کے حدیث اس سے زیادہ قوی ہے اور اس میں مرد عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کن کا فتویٰ ہے امام بن وسمی رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہ مجموع فتوا و رسائل شیخ محمد مثال وسمین تیرہ جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے کتاب استعمال مکبرات السعت کے اندر یہ فتوا موجود ہے اب امام رحمۃ اللہ کی فتویٰ سن لیجیے وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں صدر سنت یہ ہے کہ ان دونوں کو سینے پر رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم من صنحیث وائل کیونکہ حدیث وائل سے لاکر تھوڑی ثابت ہے وہ من حدیث قبیسہ یا قبیثہ حلب اطوائے نبی اور یہ قبیثہ حلب اپنے باپ سے حروف شروعات کرتے ہیں یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے ان ہُوکان اللہ علی صدر علیہ صلاحۃ وسلم کہ اللہ کے صور اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے وہ سب من طریق تاؤس بن کہل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسل طریقے سے بھی یہ تاؤس بن کہ جو بڑے تابعی ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے سور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھا کرتے تھے اور یہ مرفو کی تائید کرتی ہے پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ بعض اس بات کو بیان کیا ہے کہ سوری ناف کے نیچے رکھنے کو بیان کیا ہے اور بعض کی ناف کے اوپر اور بعض نے ناف کے نیچے کو بیان کیا ہے تحت سورہ تحت کی جو حدیث ہے ناف کے نیچے والی وہ حدیث ععیف ہے صدر ہل افدل اور افضل سینے کے اوپر رکھنا ہے اور یہی افضل ہے لہ ل کیونکہ اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں پھر آگے فرماتے والا امرفی ہاسے اس کے اندر امر جو ہے واسع ہے یعنی اسعت ہے سننا سب سنت ہے لوسدلا سہ سلا اگر دونوں ہاتھوں کو لٹکا دیا تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی جیسا کہ باد احریلم کہتے ہیں لیکن سنت یہ ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے اور ہاتھوں کو نہ لٹکائے یہی سنت ہے اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ایک دوسرے سوال کے جواب میں کہ السدر حادفل کسی نے پر رکھنا یہی افضل ہے یہاں بھی انہوں نے باقاعدہ یہی بات بیان کی اور پھر وہ حدیثیں بیان کی جو اس سے پہلے حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں پھر ایک ان کی کتاب ہے عدالرسول محمۃ العامت بہت مختصر کتاب ہے کتاب چاہیے اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ سن الصلاح کی نماز کی سنت وہ رہا اور نماز کی سنتوں میں الصفت ہے یعنی شروع میں جو ہم سنا پڑھتے ہیں وہ پھر دوسرے نمبر بیان کیا وہ جعل کف في اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا سینے کے اوپر قیام کے دوران مختصر کتابچہ لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں اس مسئلے کو بیان کیا ہے تو یہ ان کا تین فت دو فتویہ ہو گیا یا تین ہو گیا دی کی شرع میں بیان کرتے ہیں کہ احادیثوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ ان حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک بات انہوں نے بیان کیا کہ المؤمن لا وسلی مختصرا ایک بات یہ ثابت ہوتی کہ نماز جب مؤمن پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے سے نہیں پڑھے گا بل ید و یمین ہوں علا سما علی اللہ بلکہ وہ کیا کرے گا اپنے بائیں ہاتھ کو دائن ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے گا سینے پر قیام کے دوران قیام کے دوران تو سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے میں نے شیخ نباز رحمتہ اللہ علیہ کا چار فتویٰ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا چار مختلف کتابوں سے تو اسی بات کے قائل تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ افضل ہے اب آئیے شیخ صالح فوجان حفیظ اللہ بڑی علمی شخصیت ہے عالم اسلام کی ان سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ کو سینے پر نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم مالکی ہیں آپ سے اس سے وضاحت مطلوب ہے اللہ آپ کو زیادہ خیر دے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ وضول قیام سن سنت سلا سن تمتا صلی اللہ علیہ وسلم و فی الحا افضل کی دونوں ہاتھوں کو سینے پر نماز میں قیام کے دوران رکھنا نبی کی سابق شدہ سنتوں میں سے سنت ہے اور اس کا کرنا افضل ہے وہ ادھر صب الد ارسل ہما جائز اور اگر کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لڑکا دیا وہ بھی جائز ہے لاك خلاف الافضل لیکن وہ خلاف الافضل افضل کے خلاف ہے وہ ان کا نہ مالکیا کا قول ہے خا قول مرجوخ وہ مرجوخل ہے وہ تباہ و سننا احسن اور سنت کی تباہ پیروی کرنا یہ اولا اور احسن ہے اسے خالح فوجان حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کسی نے پر ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے یہ مصنون ہے سنت ہے آخر میں امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات ذکر کر کے امام البانی نے بھی ان کے قول کو بیان کیا ہے کہ امام المام ابنباض رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے امام احمد بن امل رحمۃ اللہ علیہ امام البانی نے بیان کیا کہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ نیچے ہاتھ باندھا جائے کس کے ناف کے نیچے اور ایک حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ نہ رسول اللہ وسلم تقفیر کہ اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم تقویر سے نہ کیا ہے اور تکفیر کا مانے بیان کیا کہ سینے پر نماز میں ہاتھ باندھنا امام البائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اشلال عجیب ہے کیونکہ کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ تکفیر کا معنی جیسا کہ لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بیان کیا کہ تکفیر کا معنی یہ ہے کہ اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانا رکو کی حالت میں جانا یہ خوشو اور خود کی حالت اپنانا غیر اللہ کے سامنے یہ تقفیر کمانا تقفیر کا معنی, تکفیر کا معنی نماز کے اندر سینے پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے اور اہر لغت نے جو اس کا مانا بیان کیا ہے وہ یہی مانا بیان کیا ہے جیسا کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام البائی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ بے حادق اندل الحدیث کی صدیث کا نماز سے کوئی تعلق نہیں کون سدیش کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم تقفیر اللہ اللہ تکفیر سے منع کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ حدیث صحیح نہیں ہے امام البانی فتح اگر صحیح ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے جو یہاں انہوں نے امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے سامنے یا کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کو تکفیر کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بےحاد تحق اس سے بات ثابت ہوتی ہے ان حاضل الحدیثہ کی حدیث لا تعلق لات البصرات مطلقاً کہ نماز سے شدیش کا کوئی تعلق نہیں مطلق طور پر النا تفصیر تقفیر بما ذکع احمد ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تقفیر کی, کی تفصیر جمام احمد نے بیان کی ہے ممال علم نجد ہُو فیما من لغا یہ جو لغا کی کتابیں ہیں ان میں ہم اس تفسیر کو نہیں پاتے ہیں بل قالماطی فنیا امام بصیر نے نہایت کے اندر بیان کیا ہے کہ تکفیر کا معنی یہ ہے انسانوں قریب من رکو کہ انسان اپنے سر کو جھکا دے رکو کے قریب کماف الور تعظیم اصاحب ہی جیسا کہ وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے ساتھی کی تعظیم کرنا چاہتا ہے اور قاموس کے اندر ہے تکفیر کا معنی کمانا دل انسان ہی کہ انسان کسی کے سامنے خزو کا راستہ اپنائے وقال قبل استر اور چند سطر قبل قبل انہوں نے کیا فرمایا و الکفر کفر یہ فتح کے ساتھ ہے تعظیم الفارسی ملک فارسی کا اپنے بادشاہ کی تعظیم کرنا پھر جو اس کتاب کے اشارے ہیں القاموس المحیط کے وہ کہتے ہیں کہ وبا ایما اور براسین کی بغیر سجدہ کیے ہوئے سر کو جھکانا یعنی رکو کی حالت میں ہو جانا کسی کے سامنے جیسا کہ فارس کے لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے کرتے تھے اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے لہٰذا اس حدیث کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ نصوص بنحاءما تو حدیث لطل بلا اور یہ سارے نصوص ان اما کے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہم جس طرف گئے ہوئے ہیں کیم حدیث میں کہ حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز سے کون سے حدیث کہ ہمارے نبی نے تکفیر سے منع فرمایا تو تکفیر کا نماز سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ تکفیر کا مطلب یہ ہے کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا وہ ان المراد بھی انا ہی ہو ان الخد اللہ اس حدیث سے مراد ہمارے نبی کا یہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے یا خوشی اور خدو جھکنے سے ہمارے نبی نے اس سے منا فرمایا ہے حاضۂ قال و فیما ان اللہ حدیث یہ بات اس وقت کہا جائے گی اگر ہم حدیث کو صحیح مان لیں اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا فعن اصل قطب اللہ کیوں کہ ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر میں حدیث کی اصل کو پاتے ہی نہیں وہ فوقی علم علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے تو ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی کا عمل ہے اور اسی پر اہل حدیث کا فتویٰ ہے اہل حدیثوں کا عمل ہے شافیاں کا یہاں بھی اسی پر عمل ہے کوئی عمل نہ کرے حدیث یہی بات ثابت ہوتی ہے کسی نے پر انسان کو ہاتھ باندھنا چاہیے البتہ جو کچھ لوگ اگر اس طریقے سے باندھتے ہوں کہ اپنے گلے کے فور نیچے ہاتھ کو ایسا رکھتے ہوں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح رکھنے سے حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے حدیث میں ذرا اور سائد کا لفظ ہے وہاں تک دائنہ ہاتھ پہنچنا چاہیے جب وہاں دائنہ ہاتھ پہنچے گا تو انسان کا ہاتھ آٹومیٹکلی طور پر سینے ہی کے اوپر آئے گا لیکن اس طریقے سے باندھنا یا بائیں طرف اس طریقے سے رکھ لینا یا دائیں طرف اس طریقے سے رکھ لینا یہ نبی کی سنت میں بدعت ہے یہ چیز قطع ثابت نہیں ہے ہاضامہ انجو اللہ علیہ وصواب و جزاکم اللہ خیر علیکم و اللہ وبرکاتہ